میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی بالغ لڑکی اپنی ونی کی مطلب اپنے والدین کی اجازت کے بغیر مطلب شادی کر سکتی ہے مزید ہے آلریڈی اور وہ بالغ بھی ہے تو اسلام کسی اس کی کیا نتائج ہو سکتے ہیں اور کیا اس کی بات میں آپ کے خیال ہے بہت شکریہ جی خدا حافظ خان بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس میں علمات اختلاف ہے احناف تو یہ کہتے ہیں کہ بالغ لڑکی لڑکا اپنی مرضی سے نکاح کر سکتا ہے لیکن امام شافی وغیرہ اور دیگر تینوں ایما کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتی نہ لڑکی کر سکتی ہے نہ لڑکا کر سکتا ہے بالخصول لڑکی کے بارے میں زیادہ مسئلہ ہے ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اگر لڑکی بالک ہے اور اپنے کوفوں میں اگر وہ نکاح کرتی ہے تو نکاح جائز ہوگا لیکن اگر غیر کفوں میں کرتی ہے تو پھر والدین اس کے نکاح کو کر سکتے ہیں کفو بیمانہ برابری ہے تو یعنی کسی ایسے خاندان میں نکاح نہ کرے کہ جو ان کی وجہ سے اس کے والدین یا اس کے خاندان کی عزت پر دھبا آئے کہ ایک اچھا بلا عزت والا خاندان ہے تو کسی ایسے خاندان سے کہ جس کا دین میں یا جس کا دنیا میں کوئی قطن عزت نہیں ہے تو ایسے نکاح کو تو والدین سے, سے کر سکتے ہیں لیکن اگر برابری میں ہے کف میں ہے دونوں خاندان اچھے ہیں یا دونوں غریب ہیں اور دونوں عزت والے ہیں تو پھر ان کا نکاح عورت لڑکی جو ہے وہ اپنی مرضی سے کر سکتی ہے الحق کو بے نف سے تمہاری مسلم کی حدیث ہے کیا کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالغا لڑکی اپنے نفس کی جان کی خود آ یعنی احق ہے دار ہے وہ چاہے تو بغیر والدین کی مرضی کے شادی کر سکتی ہے لیکن فیض ماننا صرف ذرا سے احتیاط کی جاتی ہے کہ آج کل دور بڑا عجیب ہو گیا ہے اور کچھ پتا نہیں چلتا تو والدین کو چھوڑ کے اگر متلے تنہارے کو اجازت دے دی جائے تو ایک فتنا پیدا ہونے کا اندیشہ ہے تو اگر واقعہ تن قو میں کیا پڑی لکھی لڑکی ہے بالغ ہے تو وہ کورٹ میرج بھی کر سکتی ہے اور اپنی مرضی سے جہاں چاہے نکاح بھی کر سکتی ہے لیکن دیگر احمد کہتے ہیں کہ صلی اللہ وسلم نے من نہ کہا بغیر ان ہوگا جس نے اپنے والدین کی مرضی کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح بانتڑ ہے وہ ادیس کو پیش کرتے ہیں ہمارے وہ جو پہلے میں نے پیش کی وہ ہے اور دوسرا فن طلبہ کہا فلاں لہو ہٹا تن کہا جن غیر آیت ہے کہ اگر خامد اس کو طلاق دے تو پھر دوسرے مرض سے شادی کرے جب تک کہ وہ پہلے مرض سے شادی کرے جب تک کہ وہ دوسرے مرض سے شادی نہ کرے تب یہاں کیونکہ نکاح کی نسبت جو عورت کی طرف کی گئی ہے کہ وہ کرے یہ نہیں کہا کہ اس کا ولی کرے تو یہاں اس شاید سے بھی یہ ضمن ثابت ہوتا ہے کہ عورت والے جو ہے وہ اپنے نفس کی خود حقدار ہے وہ اپنا نکاح بغیر والدین کے کر سکتی ہے لیکن فیض زمانہ تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے جی آپ سے محمود قادری السلام علیکم و اللہ